عرم الشّی علیہم الحمد اللہ علیہ وحمد علی محمد پاک شفادہ واٹس اپ بادشاہ کے نام چنتا سے واٹس اپروی ساما شدہ شموسن ایک بار سلام ازبتہ بندہ خر سے وادب ست پا کے فقے نہ یمبو یمبو ہفتین و رسبت شک یانگی چھوشی بنیادی عقائد کن اصول اعتقادی روشنی چھون لے تھن چُدوت پی ہفتیں درشک تو الحمدللہ للہ دے واد و پرو پی کوشش بین دو ابتداء دن پہلا درس اصول اعتقادی اعتقادیہ جی کتاب اصول اعتقادی نا جو ہے اصول عقائد کے عنوان سے اصول تقادین اعضا سے پہلا درس ہوئی تھی فرم و چندانی کا تن اور جب ان جو ہے سب سے پہلے جو ہے عقائد اہمیت عقائد اور اصول دین اہمیت و رجواری نے تھوڑا سا عراج ستانہ پیش نے اصول دین جو سے عقائد عقیدہ خون چلین جبن عقیدہ اقدن سے ہے ہاں جی ارد کے معنی جو ہے عربی زبان نو گیراخ کے معنی میں آزان گرد عام دے دے گر تو اصول عقائد اور اعتقادی امور سے مراد پہ چھنج بنے نا دے چسپی چیز ساما جو انسان کے دل کے ساتھ سنیگ بنڈ جیسے بیرد پیرے اسنیگ بنڈ جیسے گرتا مچیشن اعتقادی امور دہ چیسکن زبین کی رشنی پرست پی دونوں چھسپ نسل تعلقات پی عملن عملہ چیز پہ بلکہ پی دے چیز کن کا عملہ رشن دل و دماغ سے سچائی سال چیز پی دے چھسپ لازم ان میں دے چیز کن تھا عملہ عقائد دیبن. ہاں جی جو؟ چونکہ جوں تعلق کشنی ند چونکی عقائد عقدہ دن تھے عقدہ تو ان معنیٰ پر گیرا گرتا ہاں یعنی دے عقائد دے کر ساما دے چھس رخصی کا چیز گاما جو کہ رسنی بنو جیسے تعلق اور رسنی پینو دے چیز پو لو صحیح ان دبکا دی چیز پر دیپ جگہ ان دب کا چھسپو اللہ دولٰسن تسلیم واحد پو ہر خام عت پر زرعین مت پی دونکا ایمان آپ و زرعین مت پی دے چیز کو عقائد دبن چھسپ و ضرورین میں چیز کن سامان عقائد كہ فرنگ عتیط عقائد تعلق و اسنيں نہ دہشت بن يعنى یعنی دعائيں صفين جملے چكے تھے جو دوسرا تیسرا پيراگراف ہيں دن كا سليم اللہ من اسلوكا ايمان يو با شرو كل بي خدا سير درگاہ نہ دين ایمان چيتلت دينے شسلوك چليت كہ سنيگ بن جيس ليش بير دو پہ يو با شرو قلبی بيو اصل كا يقين اور دین خطراں سے يقين چنگا ہر درگاہ نے تلت یہاں سے یہاں سے شس زیرف دے چیز کو باری نالا دین شلق چی گسنی پی پیدا ہوا کہ لے سباد کفرن ولا شرکن ولا شکن دے شسلق و حاصل سنبال یاسنی پین کاخش میں شرک چی شک چی کفر چی گسنی پنیا ہرگز پیدا میوہ چونکہ دی چیز کنگا ماں انسانی ایمان خلاف ہاں جی خدا سے قور شرک شخص سے نحن خدا سے سختی سے ندان لا خدا خری بارین خوان چیز ذیف چیزکن نو سختی سے مان جی چیز چیشکن لا جو ہے اسنی چھز پی سنی بن جیسے تعلق عطبت پی عقل و شعور سے تعلق عبت پی اور سچائی کے ساتھ شس دول پودبین عقیدہ تو عقائد تعلق کو یعنی اسنی پنجیت یعنی دل و دان ڈسکیت ہاں جی تو اصول عقائد نہ تو عقائد سے مراد چیزوں چھس پر گوشت پیش چیز کن اصول عقائد یا مراد اصول جو ہے اصل شدانین ہاں جی اصل معنی پر عربی زبان زبین چیز کی لغاتین جھڑ پا اور بنیاد ہاں تعجم کی جھڑ پلس آ رہا اصل زر اور نم کنی بنیاد پلسان عربی زبانی نو اصل دربین ہاں جی اصل بھی کہ چیز راغ فارسی والوں دس کسی بھی چیز کی جڑ کو اور جو ہے جڑ پلا دولا اصل تو اصول دین اصول عقائد یعنی کیا ہے اتقاد پہ دہ چیز کو نہیں نہ دے بنیادی چیز کن تھاما کہ یو لا چسپ پہ اری اسلامی ناجو بنوں دے چیز کو نکا ایمان کو مت جس طرح استاذ جڑ پوئے استاجو بقائے فری ہیںج کے تام ٹہلو نا طوفان و ن ملک پل خِ بقائے فری اور خل پھل خربل جھخ بقائے فری جتنی رمپوئی اہمیت اتپن انسان سان دنیا حرت کامیابی فری عقائد کنی وصول عقائد کنی اصول دینی یا سپ و اہمیت اتپن جس طرح نہ چکی بنیاد پہ ہن تام تے حساب ہو پیسہ پو تے نہ خلطری جانسی ہانسی منزل تام تانت اگر نہ بنیاد پہ کمزوری بنیاد نہ یا میں منزل چکوسن مدھیا پر لوگ سب لیکن نہ مضبوط بنیاد سو بنیاد و رقوں تان ہوتے دین سریا آج سمن سریا بجری صحیح تان ہوتے زیادہ سے زیادہ صحیح ترتیب چکا تا ہوتے کوئی بنیاد پر مضبوط بتوا نہ بنیاد پہ کہا آج کل جو ہے ایک سو پچاس منزل ایک سو ستر منزل تک سائن کہ سکھو جیسے دنیا ہی جو؟ تو جو گا ماشر ہی حیثیت پہنوں نے ایمان جو ہے چھس پہ چوز کو نصان انسانی وہ چھوت پہ نوں یہ ساری اہمیت پہ تو اصول دین یو شدہ ہاں جی دین اصول پہ چل جب اصول الدین چل زبین زبنِ وصول الدین یویش الدن عاصل کا شیس سے رام پل ہاں جی اور غطی اسول الدین سے مراد پوچن اور واسی شصول الدین سے مراد پو اس الدین سے مراد پوچھ دین اسلام پو سخ دین, دین, دین, دین اسلام بنیادی اور سسا شس پر گوشت پر پی دہ چیز کن تھام کہ یوی کا ہاں جو ہے دین اسلام بنیاد اور شہری پہ۔ دین اسلامی ناجو ان ہاں دے دین اسلامی بنیاد اور جڑی حیثت بھی دے چھسلقسی چھس پر گوشت بھی دے اعتقادی امور کنساملہ اصول دین درت ہاں تو جس طرح جو ہے امارت تعمیر بے نق بنیاد پہ یا اپنا سخ یانا یعنی گاہ جو ہے مسلمان سچا مسلمان والا گیہ سے یان یعنی والا ایمانیات کو صحیح واغبن امور کن یانگے صحیح واغبن شَس ذیف چیز کن گامالا کی وقت سے چھسپن ہاں خدا سے گاہ گاہ چیز کو اعتقاد یوک چھز درسکال دھرنا سلامہ قرآن رسول زبانی کا دو گا مال چھسپ دو گامی کی کا ایمان کیوں ہو دل و جان سے دون تسلیم بھی دون نیو گاہ سم خدا لہ شکو شفا ذرا بربر اعتقادی مورن شونت اعتقاد پہ خدا لہ میخ و اعتقادی بالکل یقینی دباً خدا چکے یقین دبی یوتھ مت پہ تجف بے گنجائس مت پے ہاں جہ قیامت مت خ مت لقب ان یعنی کے یہاں یقین دبو گز دین شاہیت ہو شاید لو شاید قرآن اور تورات انجی زبور خدای شغو ان دب کا یقین لقین د بو گز بت پی شاید دکھ دکھ گنج مت پہ دیں شخص و بے پی آپ ذکر کا ایمان اکو اور ایک لاش پہ سر امبیا گن خدا سے انسانیت فلاح فر ہدایت فریف صلفی حفس تعمحت پی نوت مقامی کا فاضب سے سو رسول النبی اس قب سے سور نوت رسول العظم عمبرب سے حفص تعمیر شیسف اعتبت ہاں شیش پہ یقین کی جینگر میں فلاں یوہر جو ہے اعتقادی امور انتہائی اہمیت ہاں جی احتیاط احتیاط یوہر سوچے لا الہ الا اللہ تعلق وہ اعتقادی عموماً جیسے کائنات سب سے اصل حقیقت خدائے ذات و تو خدا مت پیاں ہاں نہ فرشتونی نسو بیر محمد بین نہ انسان کو یہ بیر محمد بین نہ باقی موجودات کو اللہ تبارک و تعالی خدی الامن ذات و مت پا تو لا اللہ انجود نے حقیقت چین کے ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا گام سے خودی تبلیغ نو سوس سو سو امت پلن جو تبلیغ ویسف اور قیاب زکا قیام کا تمام امبیا سے سوس سو سو امت پل تبلیغ ویسف و ننگانور واشن میشا گاتی اسول بچن زریعال چکی سسٹریس نہ لکھر الدین اصول پن کے اصول چن زرت ندی نرواشی اصول دین پا جان گرامدین کہ آمن تو بلاہ و ملاقت ہیں و قطب ہیں و رسول ہیں و لومل آخر جو یاننگی اصول الدین سے کلم بین ایمان سازرت یو اللہ یولا ادا سے اصول دین ساضرت جو تو نرباشن میں حسدِ کا یا السنت کا یوکا خیری وشرِ من اللہ تعالیٰ تِطلیۃ یا اس الدین بوق یاغوی کا اور اہل تشریح دینوں خدائے کا کی ایمان کیوں میں اولک ہوں اول توحید دینت دوبو مع دل کیوں ست تو نعل تشریق ہوں اسلین بینو ہاں جو اور فرستو کا ایمانی ذکر بت قرآن کے ایمان ذکر بوں وصول جس کلمی کے اصول دین کے عنوان سے مانا جاتا ہے دیکھ اس کا محمد باخر سالت سے قیامتوں سے مات کے عنوان سے لہن خدا توحید علق علق لیکن خدائی صفات کو نینا مات الگ عادل الگ بچکوں سے لیکن یہ آنند اسلام سی بزرگان دینی سی ہاں جی قرآن کے نسِ سری ہی کا ذکر سوسیت پتے اصول دین پاتری دخاب صد فن دین نہ چیز سے تھل مت نہ چیز سے کم مل قرآن نعیت ما مالت خیگلا یا اصول دین اغا و ذکر سو ہاں جی ون آمن تو بلّہ مانا پن غص خدائے صاحم ذات کے ایمان شوس نا اللہ کے ایمان کے اللہ سو آمن تو نا شس نا دل و جان سے تسلیمس گا سی ایمان ہاں جی ایمان ضرور دے فل شیخ شبہ سے صوفی صدنی ایمان ہاں جی شیخ شبہ اللہ شیخ لال شبہ اللہ دین کوئی گنجائس متف تعامن تو اللہ مَََ خدا عالمِ السلام ذات کے ایمانسبان شاء جب اللہ چونکہ ایک معین مشخص ذات واجب الوجود ملتا خواً یہ کائنات وہی خالق اور مالک اور رازق اور رب کوئی منتخن ہاں جس صنعتین جیسا عالم مثلاََ محسن اشراقی ضرت مثلاََََََََََ صلی الکریم ضرت صلاحسن ضرص علی ضرت ہاں سے مختلف نامیت یوسفہ جی کائنات پر دن چپاشا جی کائنات پل رب ربلا مالی کی حقیقی خالق حقیقی لا ہاں جو حدیث احمد ذات پر سے خری اذ ذات پر سے قرآن پاگن خری ہو اللہ تاثر تو اللہ ایک ذات واجب الوجود اور مشخص ایک ہی واحد و احد ذات ملتا ہے ورنہ جب یہاں یعنی سے اللہ کے ایمان کیوں سے بنا یقیناً جب ایک مشخص ذات کے ایمان کیوں بنا توحید ہوں تو خود بخود نومن خدا چکم توہمت بلا اللہ صرف ایک ہی ہے تو اسی ایک ہی اللہ پر جو واجب الوجود کائنات کا مالک اور خالق ہے یہ کہاں سے ایمان کیوں واسا ثابت بن اور ساتھ ہی اللہ اللہ تعالی اسم اس میں ذات دن خدائی ذات کو ہی, ہی ملتا خن میں باقی اے یا اللہ الرحمٰن الرحیم تھا یا سادق یا, یا ستار تھا پودو بلاؤ داج وشن ایک ہزار ازمال حسن اور یہاں سے باقی ازمال حسن آخن خدا سے فاطم ال جن گاموں خدائی صفاتی منطقین میں جو سب اللہ کے عادل و خدا کے صفاتی ناموں میں سے یا عدل وقر ہاتی دعائے اواد سے خدائی آسما خوانج تو خدای عدالت بیگیمان چون بجای خدای ذات بیگاس صفات نے درسے ایمان چون کوئی گدان سے خدای ذات بیگیمان چون نے صفات خود بخود کو ایمان میں ون. میں اللہ پر جب ایمان کیوں جبنے خود خدای ذات بیگس ایمان کیوں خدا ایک اندوی سے ایمان کیوں خود بخود ثابت ون. خدا حالین دے عادل اندوی سے ثابت ون. خدا رازی گن خدا مالک گن خدا ستاری خدا غفار خدا شمین خدا بصیر خدا حی گن خدا واجب ہاں جی اور خدا مرید ان خدا کلیم خدائی باقی تمام صفات ثبوتیہ ہاں جی صفات جلالی جمالی دوم گامی کے اعتقاد خود بخود ہیں آمن تو بلّہ نا جو بھی اومن گئے من کیا پہ کے ایمان کیوں نہ صفات کے ایمان خود بخود ثابت ہوگ سے اول توحید بھی الگ سے اچھا عدل دبی صفات و لوق صبح صفات گامی نے چاند ذات واجب الوجود کے ایمان کیوں منع اور خدائی ناجو تمام سے نسان نساں گامی کے ایمان کیوں بین یعنی کہ انا امن طب اللہ نا خدا ذات اور یہ تمام صفات ن جیسے ذات واحد وحد بار کے ایمان کیوں بن در اغرار بن جو کہ سب سے کامل ترین اغرار ترقین تو بروا ملاکتِ خدائے فریشون کے ایمان کیوں خدائے امن تو اللہ کہ خدا اللہ خدائے خدا کے ایمان کے خدائے فرشتونے کے ایمان کے ہو آپ فرستونے چی ہے صحت کے ایمان کی ہو آپ خدا انداز الباس بینیت یعنی خدائے فرستوں جو ہے خدائی فرمان بدار نوری ماہلوقن قوم برسہ برسین زبر مت بن خدا سے چیز کا النکھوں ہر حکم اک اللہ بیک زبین خوں خدائے حکم چہ خلاف ورزی میں بن اور خدا سے خون مختلف امور کو ذمہ داریوں سے تاثر پن فرستوں سات اور کتبی خدا سے نم نفاف فی شعب و غامی کے سنگن سے ایمان کھوس ہاں جی اور شعب و خدا فاصل فی صوف ابراہیم صوف موسیٰ مختلف امبانیا کن کا مختلف سالوں سے فی دو دوبی علاوہ جی کا کتبین طورات ان جیل ضبور اور قرآن مسجد چار شعب و مشہور جو ہے کہ آسمانی کتابوں میں سے ہے ہاں جی جو نام ایسے خدا سے بشر ہدایت فرفاستحفظ جو ایمان بو تو انہیں خاص طور با پہ قرآن باک چسپ رسولی فسافات بھی اور اے شوگونی کم و بیش تحریت جو امت کے نلات و تمہیں قرآن نو تحریف کوئی گنجائش میں چودہ سو سال دونوں یعت پی قلمی نسخہ دوسرے نسخونی دوسر چاندہ فراہمت الحمد للہ چونکہ خدا خرید غذات پشید اسلامہ قرآن حفاظت ذمہ داری فرصت خور اور خورف وجہ سے دین نسول سا تحریف بے کم و بیش گنجائش فہمت ہاں جی اور آگے و رسولی خدائے رسول کنیک سی ایمان خوںس ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء نبیوں دینہ تین سو تیرہ رسول پانچ رول الاظم آدو نا چوک و شلف یعنی شسفہ رسول گاہ سے ایمان کیوںس ولیم الاخر اور خیامت لوگ پیشہ پی گا سی ایمان کیوںس کہ ہاں جی ایک دن دنیائے معذہ نظام کو ختمت اور تمام انسان کے گام گامل لے پہلے جب حصور فون کا بینس کائنات نظام درہم برہم اور, اور گامہ محلوں کا معشت پھر کوئی عرصہ بعد دوبارہ سرخوں کے بعد گامہ میدان حشر عمت اور گامی کا پھر حساب کتاب لینے پھر جنت یوں جنتیں جہنمیوں جہنمی تحت ہاں جی تو دے فیصلہ بے جاپ اللہ یوم آخر بن قیام اللہ پہ جاپ ہو ایمانی ایمان کو حساب کتاب ہو ادہ آنے کا ہوا چن تو دینی آل الحمد للہ جب مختصر اسلت عقادی ہاں جی عقائدین سے مختصر دیں پہ اللہ تھنچو شیت باقی ان شاء اللہ سے آپ تینوں اعتبار سے بے کوشش بت ان